الحمد لله الحمد لله وكفاء وتصلىم على سيد الرسل وقا the For cure in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 وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين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 بے خاتم میں لمبی آلو و ہونا سواد آج جانا مدانا فریاد ہے نفسو شیسان نفس نشان در شرط اپنی رحمت کی دائ میں منہ نجا دتا فرماوے para el año de sí, por Madre. Por madre. دیس پاپ جناب کے سامنے بیان کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ والی وسلم That's awesome. مار کھانا جدو بندہ اپنے دشمن تلو بالکل وقت اور ایام دی مناسبت پاک بیان کر رہے ہیں جناب کے سامنے تہی توجہ دے نال سماج فرماؤ گے تو انشاءاللہ لذیذ فائدہ ثامہ سلامہ دی طرف منشود فرمائے, فرمائے یعنی باذ نے حضرت سے کہا سرکار دی گل کیئے اور باذ نے نبی پاک دی گل لکی باذ نے فرمایا اے آپ دا قول ہے اور باذ نے فرمایا نہیں آپ دا, دا قول نہیں بلکہ حدیث رسول ہے مناسبت یہ ہے کہ بندے سب تو وشمن کسرا نف شیطان نف نف شیطان وا دشمن اور نفس جہا یہ شیطان دے حملے دا مرتا ہے یعنی شیطان نفس نو اکسا ہے اور نفس جہا یہ پھر بندے نروا اوگان کی تباہی اور بربادی کری ہے وہ تقریباً اس وجہ کہ لوگ اپنے دشمن تو غافل ہو گئے رہے ہیں کہ سارا دشمن کون ہے ایک اصلی دشمن اور ہے عارضی, عارضی دشمن عارض عارض ایک اصلی دشمنی دشمنی دشمن جن سب عارضی نے سب ختم ہو جان والے اصلی دشمنی جڑی ہے بندے اصل دشمن جڑا وہ شیطان ہے اور نفس ہے ادو کی گل ہے جد مولا سونے نے شیتانے گل سی فخرج قال فخرج نکر رجیم مولا نے فرمایا نکل جا نکل جا, نکل جا, نکل جا, نکل جا, نکل جا کیوں دھتکارے ہوج علیہ السلام آپ سرکار دے جسد مبارک تقریب تازہ تازہ روپ شریف لیا گل ہے <تصالح> دو مولا سونے شیتان نٹیاسی شیطان نے کیا سینا سینا مولا جس آدم دی وجہ تینوں کٹیا وجہ تھی ہوئی بنی سا مولا سونے <سلام> نے فرمایا سر سجدہ کرو انکار کر مولا سونے نے مقام معزول کر دا گیا ہوں شیطان نے بٹ رکھ لیا آدم اور کہن لگا بارش آ جس آدم دی وجہ ل جس آدم سجدہ نہ وا کر میں اسی آدم دی اولاد نو چکی وانگو پی کے رکھ دا جی میں جی چکی اناج نہیں ہے میںلاد لیا ہو نسل <سؤال> دی دشمنی دی ہے چار پشتوں کو تو پشکوں چل <سؤال> دی ہے لیکن وہ باوے بھی پشتوں کی بھی ہوگئے آخر کار مٹھ تے ابتدا مخلوق تو ہی ہوتی ہے دنیا تو آ لیکن بندے تھے شیطان دی دشمنی جہی ابتدا ہے جی ادر آتم جسم چرو چکی اور تینوں پتا اس ویلے دنیا کوئی شہ نہیں سی اے مولا نے اپنی مخلوق اصل ایڈے وڈے اور اصلی سے ابتدائی دشمن بے خبر دے غافل ہو اور غافل ہو جا بھی ماریا یہ جی ملا سونا فرماس اور ہمیشہ بچہ تو کری جا ہر وقت اپنے دشمن اپنے در در خبردار بچ اور جہاں غفلت کی نیند سو جائے ان چور ڈاکی جائے توجو نہیں فرمائی میرے سونے نے موہ نے فرمایا جناب شیتان جکل ان سونے کی بارگاہ چ مہلتیں منگی ہو کہنے لگا بارے لا ہر قسم دی طاقت دے اور خون جسم دے خون اندر گردش کر سکا مولا سونے نے فرمایا چل تین یہ بھی تو جو مرنے کر پر جڑے سارے ہون گے جہاں گلانے چلن گے سکموں سے چلن گے سڈے محبوب کی تابے داری کر لے جاریاں طاقت لر آ لوہی آن گے جڑے تیرے, تیرے ہو ویسے تو میرے سونے نبی نے بہت چیزوں گنا فرمایا نکاح بارے آ نکاح جنا جال کیا جاتا ہے آربی دن نکاح جڑا شادی جیڑی یہ گنا وقت بچن کی ہے لیکن اس واسطے کہ جنیا شرم چرم یاد غیرت ہو جیڑا اپنے حصے درالی ہو جائے وہ جی ایک گھر ہو دس بار ہونا ان تھا وہ جی جادی ہو جاوے یا اپنے جال یعنی کہ روزہ جنا بچن دی ڈھال ہے اور تینوں پتہ ہے ڈھال جڑی ہے نا ڈھال ایک ایسا آلہ ہے ایک ایسی, ایسی شہ ہے کہ جڑا ہر قسم کے وار روک دلوار دا دی وار ہوجر دا وار ایسی کمال کی شہر انہیں ہر قسم کے وار کو روک کے بندے نو بچا اور اتھی حضرتب اخبار تین قسم دیاں جال ایسیاں بیان کی گئی نے خاص شیتانے میں ایک اور روایت بیان کر جانا میرے سونے نبی نے فرمایا کہ جڑی بری نظر دراصل یہ گلان سارے بھی اصل یہ گلوں سٹ دس یہ گلوں کو اپنی جان سڑا لی دن ب دن جہا نا وہ تباہی سے بربادی والے پاس پہ جانے گلے اساں ایسے حقائق کھلا بیٹھے ہیں کہ جنہوں ساری نے تسلیم کیا یعنی ایسے حقائق کی جی نفی کوئی مائی کر نہیں سکتے چیس پاک بری نظر نا بری نظر یعنی بری نظر اٹھا کے کسی غیر مہر مہن دیکھنا یہ شیتان کے تیران کے تیر ہے نظر اٹھا کے ویخنا یہ شیتان کے تیران اور بزرگ نے فرمایا اگر بندے دے جگر دے درد تیر لگ جائے دل در تیر لگ جاوے نقصان کمان کمانا تیر نہیں کرتا جنہ نقصان شیطان کا تیر کر جل یعنی جی سینے دا واجی نقصان نہیں ہوتا جنا نقصان شیتان والے تیر نال لے کے لے کے سینے والے تیروں کو بچ گیا کمانے تاں تے تک نہیں لگتا کرنا اہی سمت نو جانا اور سا نقصان دلکا وہ بری نظر اتنا نقصان وہ نہیں گا جنہ نقصان ایک بری نظر غیر محرم سٹنگ پاون گا یہ نقصان زیادہ لیکن اقل مومن سیا تو ہوں ایسے بار یہ مطلب ہے چنگی حالات نقصان کٹ کرتے شیطان شیتان دار نقصان وار بچن واسطے سونے لبی لے یا ادرک اخبار نے تین قسم دیا ٹھالا بیان فرمائی نے کہ اگر آ تھی حاصل کر گے ان چیزوں سے عمل کر لو گے تو تھوڑے اتنے شیطان کبھی وار نہیں کر سکتا وہ جمری وار کردہ جاوے گا خطا شیطان دے وار کا اثر ہے آربی بارت مل عنِ النبی اللہ علی او, رضی اللہ تعالی او دن ایاد. یعنی یا نبی باغ سرکار تل آئیے یا حضرت کار تل آئیے صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم او عن كهبا قابل الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ الحسن للمؤمنین من الشيطان الثلاث المسجد وحسن الذکر الله حشر وقراءۃ القران حشر او كما قال علیہ الصلات والسلام یا نبی باپ یا نبی باپ آپ سرکار تل آئیے یا حضرت کعب سرکار تل آئیے تو مال موجود نے قربان جاوا تین گل السوسوں لکمنی ممن واسطے ممن واسطے تین نے تین ہسار نے تین ڈھال شیطان شیطان تو بچن واسطے تین ڈھال تین ڈھال تین ہسار تین کلے دیوار کو بچن لیتا شیطان دیوار کو بچن لئی سب تو تہلی ال ال مسجد یعنی پہلی شسجد مسجد مسجد ایسا مسجد ایسی مسجد ایسا کلا کہ جس کلے اندر شیطان وار نہیں کر سکتا جا بھی ہے اے دیوار دا اثر نہیں ہوتا دا دا ہو یہ چلا جا ایسا کلا ایسا کلا ہے مسجد جتے منہ اپنے اصلی دشمن شیطان دار تو بچ جا, جا, جا, جا حضرت رسول دا قول تے نبی بڑی فرمائی. تے جی، تے تے حدیث ہے یا حدیث نہیں صحابی دا قول ہے جی صحابی دا قول ہے تے مل بھی تے آئی, تے ہی. تے تے آئی تے ہی. تو فرمائی صحابہ اپنی مرضیاں دی قسم کر کے نبی نبی شان ہے کہ نبی دی مرضی تو بغیر نہیں بول اور صحابی دی یہ شان صحابی نبی مرضی تو بغیر نہیں اللہ جی صحابی کا کال تے تعلیم رسو پاگ دیے قربان جاوا پہلا قلعہ پہلا قلعہ مسجد ایسی تھان جی بندے جنہ مومنوں شیطان پھسا نہیں سکتا وار نہیں کر سکتا وار نہیں کر سکتا گا بھی گارا بھی ہے وار خطا ہو جائے کیوں مولا سونے مومنا مسجد لوگ مسجد نسا ڈھال سے جی مومنوں شیدان لوٹ نہیں سکتا شان سیتان پوجتے سیدھے کر کے پجاری نے دومے جناب والی نہ سننے شیتان کا کدی ویک ہاں جی نے وہ بھی پتلے بھی شکل پر جیڑی یہو یہو جنابِ ستے شیطان لے را را اے اللہ اللہ ملنے والے سن یہ یہود آپ کی قوم کے پچھلے پھر جہے ہونے والے یہدی نے بدلے رسول منگے کتاب نیتان شیطان ہے پجاری اندر شیربانی فرمائی چڑھ ہاں جی اپنی زیارت کروائی چڑ دے تو فرمائی فرمائی فرمائی جی سی شیتان کے پیودی نے شیتان نے سبق فڑایا شیتان نے انہوں سبق فڑایا یوی میرے پجاری بن گیا وہ ہوں مسلمانوں کے سر ہو جاؤ جاؤ او میرے وار روک دیا نا سمگر میں حدیث پاس تے سمجھ آئیے یہودی نے مسجد سے حملہ کیوں کروایا سی جنابے والی سارا مسجدوں جناب والی مسجد مسلمانوں مسجدوں دور کرنا چاہتا ہے وجہ پڑیے سمجھ آ گئی مسجد کا بند ہو جانا کے سیتان تجربہ کر لے مشیدہ کر لجربہ بھی ہے مشہور بھی ہے جیڑی قوم مسجد تو دور ہو گئی ہے متنفر ہو گئی اور جس قوم نے آخر کر ہید جسجردا ویچیا فرد کی نگاہ ویخیا ہے خدا کی قسم کر کے پورے خبر نہیں خبر حسن حسن ہوئی ہوئی یہودی نے یہودی بنا والا ہے لوگ بچے نے جنہ دیا راتا بھی مسجد گزرتی نے دن بھی مسجد چزرتے ہو ساریا چیزاں جو اسان نہیں پڑی یہود نے پہلے پڑیا ان پڑیا نہیں اس وارس دے کے ہر کام کا پٹ کیا جائے جو درسا چیزوں پڑھ کے تو پھر برعکس کیتا جاوے تاں نہ مسلمان تباہوں تباہوں تباہوں تباہوں تباہوں تباہوں تباہوں تباہ بول دے نہیں یہ مسجد دور ہو گئی تفرد بھی وجہ مسجد والی نفرتی سکول کی, کی بارگاہ گال وچ اس مسجد دا مقام کنا ایک بار میرے مو... مولا مشکل کشار دیا ہوتا آپ کو کسے پوچھا اے علی مسجد دی مسجد دی حقیقت کی ہے میرے مولا علی سرکار نے فرمایا اگر مگر جنت دے اندر جنت کے اندر رب مینو اشتہار دے اختیار کی دے یا اگر باری یا باری تالا مینو مسجد کا مس مسائجد، مسائجد اندر جناب والی اللہ سونے نہ اپن نہ کوئی بیماری اپن سکتی ہے خدا کی تاریخ لکھا ہوا مسلمانوں کوئی خطرناک وقت آڈر جسری بنا لرکت مرد تج لے سن تھی بچ جن سیدان دار ت جنگ لگی ہو جنگ لگی ہو جی وجہ ہر تیری گان وجہ دشمن لا ہر وار فتہ جائے ہوں دشمن کوشش کی ہو بولتے نہیں دشمن دی کوشش کی پہلی کوشش ہونے کو ٹال جاوے کس طریقے میرا وار میری سربتا کاری ہونی ہے اندازہ خالی ہونا پلی کہانی دے ہیں اور کتھے آ گئے تو گل ہی ہو جی لگنا علی ڈرامہ بڑا امام آدم سرکار ایک بندہ آیا دا مرد ہے ہر رات احتلام ہو جائے کمزوری ہو گئی کہا نماز نہیں پڑی تو لپرمائی پتہ ہے آپ نے کی فرمایا آپ فرما نے مسجد دی مٹی لے کے مسجد کی مٹی لے گئے اپنی چار چار پائی آس پاس تھوڑی تھوڑی جی سونا مسجد کی مٹی لے گئے وہا دے دی اپنے آس پاس وہ جن تک تس دائرے روے گا شیطان نہیں بڑھ سکے گا لا کار پار تو نہیں نبی باپ سنم لاخوالی والی سنم ایک دن مسجد شریف ل ایک صحابی سفائی کر رہا ہے جسم نے ساری مچی می دھوڑ دھوڑے میرے آکا نامدار نے جب صحابی ویخیا اپنی رحمت او میرے یار آئی ہے جفی پاوا جنابے والی ادب کی وجہ کپڑے چنڈنے شروع کر دیتے کپڑے چنڈنے شروع کر دیتے نے خوب چنڈنی شروع کر دیتی میرے آخا امام دار لایا لیا جس مٹی چپی میرا دل پیا کر سی وہ مٹی توڑ پہ گل پیا کرایا مری لیکن مریض ہوگ مریض اپنا علاج یا اللہ تعالی فکرا تروے سن پتا کوئی جڑے روح دے روح دے معالج جلد جسم کا علاج بھی کر سکتے ہوئے جے جسم کا علاج کرا سوکھا ہو جا جا کیوں روح کا علاج لوگ روح دے معالج سن امام آدم سرکار فرما مسجد چ سونا اوے اپنے چارے پاس مسجد کی مٹی پا دان نہیں آ سکے گا خیال نہیں کری آئے گا مسجد حفاظت کرے گی ہر مر ترے واضح امام آلم ہے مسجد صرف سرفار مردوں کی بھی تھال ہے مٹی درد چڑ جی مرد چڑ جوبی گھنٹے مسجد پوجر وہ شایدانارے وہر مارن خدا کی مسجد شیتان نے تیر کا بھی شکار بن جان ہر مرد بھی مبتلا ہو جاوا تو دور ہو ج خدا اگر کوئی بندہ اگر میرے آخار نے بکدی ہے نہر کے کھلوتے نے فرمایا جی تنج وقت اس نہر چ محل روے سہبہ جن پنج وقت ناؤنا انہیں تو صاف ہی رہنے انہیں جسم چ محل پیچھوں آ سکتی ہے میرے سونے روی نے گرمایا جڑا پن وقت نماز چ پڑھے نا اندر جسم چنا نہیں باقی رہاف ہو ج Hmm. بزرگ یہ حدیث اسات بزرگ جسم کوئی بیماری لے اصل چل پی باہر لینا اص چل پہ دشمنوں کے پیچھے خبر ہوئی نا کہ دراصل یا دشمن پتہ ہی نہیں لگا متیش بھٹیا دراصل اپنے گھر سمور ہوا جائے جا دل اللہ لگ جاوے کدی کسے ضرب دا شکار بن بھی جاوے ہمیشہ ہمیشہ نہیں شایدان بار کا شکار نہیں بنے گا بن جا دوسرا دوسرا دوسری ڈھال دوسرا کلا کرو اللہ اللہ دا دا دا دا ذکر ذکر ذکر ذکر رب رب سونے سونے دن, دن رات دا میں دا تھوڑا ماننا کیوں جن چوبی گھنٹے ذکر کر سوال آوے گا یار چوبی گھنٹے رب کا ذکر کرنے انہوں نہیں ذکر دمانہ دس گیا سوال ہی نہ پہ ہو ذکر دمانہ ایمانے کا نہیں نے بیان فرمائی فرما ذکر ماننا یہ نہیں کہ ہر ویلے زبان سے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جاری روے. ذکر دان یہ نہیں ہے آ فرمے نے فرمایا ذکر دان کہ ہر ویلے تا کم بھی کرنا خریداری کردار وہ معاملہ بھی ذکر کشمارو جی ستا شریت مطابق ٹورا پھر شریعت مطابق ہے جناباری پیا کرنا ہے خریداری شریت کے مطابق ہے ذکر کم کاج پیا کرنا ہے وہ شریعت شریت مطابق ہے نماز پیا کرے والی <سؤال> گل پیا کر شریعت والی شریعت ہر کم شریعت سکر رکھوا سکر چزرگ فرموشان تیر کا شکار با ہر با کوئی سکتا ایک ایک पर ذکر کسے کسی آئی تا میرا پیر باہو فرماؤں گاؤں میرا پیر باہو سلطان العارفین رہے تھیر فرماؤں فرمایا پر جا جاڑ جاڑ جاگ پر جا آئی <سؤال> ستے جاگتیاں باد جھوپ چ او کھ نہیں لبنا جگدیا ماریا جان جن حکم سابے داری سونا شری شری ڈال تیسرا کلا وقی ابل قرآن قرآن باغ کی قرآن حکیم کی کلاوت اللہ نے کلام کی کلاوت کرنا اللہ نے باغ پڑھنا ایسے شہ قرانے پاپ قرانے پاپ پڑھنے ادرتری بندہ ارد کردہ سونے میں ہر ویلے ہر ویلے اسی خیال آپ ہر وی برے خیالات سیاح کے چکر چلج دس کی کرز روزے سارا کچھ کر مولا پڑیا سوڑے پرانے پاک دیا دس آئی کر ساری پوران سارا چڑا مرنی پالیا کر پڑیا درور کر ہو سارے کو یقین ہو گئے یقین رکھنے والا ہوگا پر افسوس کی گل ہے مسجد اللہ دا ذکر قرآن توجہ تو تین جن, کہ جنہ دے شیطان کو بچنا شیتان دار تو بچنا شیطان نے سبق پڑھایا یہودی یو سر ہو جی نظر مار معاشرے پاکستان ہر چیز ملے گی اگر نہیں ملتی جو یہ تین چیزیں نہیں مسجد بڑی سویا سویاں امیرکا چڑیا گڑیا قرآن, بھی قرآن بھی نسخے بھی اتنے ہو گئے روڑیاں اللہ چلتا ذکر ذکر نا مداق بنا لیا توجہ نہیں جے فرمائی ذکر بنا دیا بھائی جیڑی بڑھی نے سر سے دوپٹا نہیں رکھنا رکھ دو دبٹا گل نہیں چوایا ہاتھ چسبی ضرور ہونی پتہ لگے گا ذکر یہ کرے جاؤ جیزوں کا حکم درو یہ تین چیزیں نہیں ملتی تا کہ جناب والی ساری بادشاہی شتاح کی بنی ہوئی توجہ نہیں جو فرمائی ہر مرض کا علاج ہوتا شیتان کو بچنگ اپنا پرہیز نہیں کرنا اور یہاں چیزاں پاسے آنا نہیں کدی سوچی بھی نہ بچ جا دعا کر مولا سونا تو بچا اعلان سن لو اپنے درویش عامر نظیر والا خاور نظیر چیلم شریف کا ختم اتوار بارہ تریخ شور دی نماز مفکر اسلام استاد مچھی دامد برکات بیان شریف ہو گیا اور حضرت علامہ مولانا سرکار بھی تشریف لیا منگے. تمام دوست آباب شرکت دی، اپیل کی جاتی ہے شریف ہو کے استاد صاحب اور بیان شریف بھی سنیا جائے کر چیلم شریف کا ختم شریف جاوارے دن سور دی نماز کو بعد فورن شروع ہو جائے گا سارے دوست آبادی